فلم تر أن الفرك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا وشيهم موج كالظلل دعبوا الله بخلصطين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد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 تمہیں خدا کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے دہاب و ماتری نفسمری نفسم تنوت خدا ہی کو قیامت کا علم ہے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 ألف لام مين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنزر قوما ما أتاهم من نديل قبلك لعلهم يهبدون ع اس میں کچھ شک کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہان کی پروردگار کی طرف سے ہے کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو آج خود بنا لیا ہے نہیں بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تاکہ یہ رستے پر چلیں خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کچھ چھ دن نے پیدا کی پھر آرس پر قائم ہوا اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طيل ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهيل ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم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 اور کہنے لگی کہ جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے تو کیا اثر سر نو پیدا ہوں گے حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے ہی کے قائل نہیں کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے مائم مائم مائم مائم کر لیتا ہے پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جاؤ گے ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا ألاما صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأم جهنم من الجنة والناس أجمعين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 سج <تزق> yeah, ہے سو اب آ کے مدے چکھو اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا آج ہم بھی تمہیں بلا دیں گے اور جو کام تم کرتے تھے ان کی سزا میں ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھتے رہو ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان ہی لاتے ہیں کہ جب ان کو ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تصویر کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے ان کے پہلو بچھانوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں کوئی متنفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے یہ ان کا کا سلا ہے جو رو کرتے تھے. افا فکوم تم بھی بلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو دونوں برابر نہیں ہو سکتے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے رہنے کے لیے باپ ہیں جن جی مہمانی ان کاموں کی جزاک وہ کرتے تھے اور جنہوں نے نافامانی کی ان کے رہنے کے لیے دوزک ہے جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزک کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو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 شاید ہماری طرف لوٹ آئے اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کو نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے ہم گناہ گاروں سے منهم لما صبروا اور ہم نے موسا کو کتاب دی تو تم انہیں شک میں نہ ہونا اور ہم نے اس کتاب کو یا موسا کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جب وہ صبر کرتے تھے اور وہ ہماری آیت پر یقین رکھتے تھے اپنا یا بلا شبہ تمہارا پرمدگار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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُقْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصُرُونَ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين واليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم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 اور نہ ان کو مہرت دی جائے گی تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو یہ بھی انتظار کر رہے ہیں سورة الاحزاب مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے پیغمبر خدا سے ڈرتے رہنا اور کا کہانا ماننا بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے باہر کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کارساز کافی ہے مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل قدعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله فإن لم تعلموا آباء إظهاركم في الدين ومغاليكم وليس عليكم جراح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم اللَّهُ غَفُورًا خدا نے لئے پالکوں بنایا دیکھتا. تمہاری دیکھتا. یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے مومنوں لئے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ خدا کی نزدیک یہی بات درست ہے اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہو تو غلطی سے ہے اور خدا بخشنے والا مہمان ہے <تصفح>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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءت جنود فارسنا عليهم الريح وجنود الله وكان الله بما تعملون بصيرا مہربانی من کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے کمان کرے وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہرائے گئے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 اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو وہ فارم کرنے لگیں اور اس کے لیے بہت کم توقف کریں حالانکہ پہلے خدا سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹ نہیں پھیریں گے اور خدا سے جو اقرار کیا جاتا ہے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 یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں کسی طرح کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں یہ لوگ حقیقت میں ایمان لا ہی نہ تھے تو خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے اور یہ خدا کو آسان تھا خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ نہیں گئیںشکر تو کریں کہ کاش میں جا رہے اور تمہاری خبر کریں اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم فی <تصفيق> واسی ورم ما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا <وَتَسْلِيمًا> تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا ذکر قصد سے کرتا ہو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 كل اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے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 اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یا تردن حیات دنیا و زیرہ امت و ارن سراہ جمین وإن كنتن ورسوله فإن اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کر تو آؤ میں تمہیں کچھ مال ہوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں اور اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر اور آخرت کے گھر یعنی بحث کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکو کاری کرنے والی ہیں ان کے لیے خدا نے ادر عظیم تیار کر رکھا ہے <سلام> رسول اے پیغمبر کی بیویوں تم میں سے جو کوئی شریح ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی اور یہ بات ہے اور جو تم میں سے خدا اور اس کے رسول کی فرم رہے گی اور عمل نیک کرے گی اس کو ہم دونوں سواب دیں گے اور اس کے لیے ہم نے عزت کی رودی تیار کر رکھی ہے <سلام> وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقلن الصلاة وآتينا الزكاة وأقعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وازكرن ما يتلى في بيوتنا من آيات الله والحكمة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 اس طرح زینت نہ دکھاؤ اور نماز پڑھتی رہو اور زکات دیتی رہوں اور خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو پیغمبر کے اہل بیت خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو بے شخص خدا باریک بین وقرن فی بھی امات المؤمنین کے واسطہ سے مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنا دائرہ آمد اپنے گھروں کو سمجھیں اس میں شرافت اور وقار ہے اور مرد و عورت کی اسی تقسیم کار سے خاندانی نظام قائم رہ سکتا ہے مردوں کی شانہ بشانہ اور بناو سنگھار کے ساتھ بے حجاب نکلنا پہلے کی جاہریت ہے إن المسلمين والْمسلماتات والمؤمنين والْمُؤمنات وال القالثين والخوااننتاتها الصادِ قين وال الصواد قات وال الصوال وال وابات والخوااجعين والخوااتيات والْمتفدّ قين وال المتصدّ قات وال والحافظين والحافظات جو لوگ خدا کے آگے سر داد کرنے والے ہیں یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں رات باز مرد اور سبر کرنے, کرنے, کرنے, کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور خدا کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کسرت سے یاد کرنے والی عورتیں کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے خدا نے بخش اور اجر آزنی تیار کر رکھا ہے اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کسی اختیار سمجھے اور جو کوئی خدا اور اس کی رسول کی نافرمانی کرے وہ شریف گمراہ ہو گیا پون اور جب تم شخص سے جس طرف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 اور حضرت زید میاں بیوی کی شکر رنجی کا ذکر ہے زید کو آٹھ سال کی عمر میں ڈاکوؤں نے کے میلے میں بھیج دیا حکیم دن حضام نے خریدا اور اپنی پھوپھی خدیج القبرا کو دے دیا اس طرح سے آن حضور کی غلامی نصیب ہوئی خبر ملنے پر زید کے باپ اور چچا لینے آئے تو زید نے کہا کہ مجھے آن حضور کی غلامی میں رہنا پسند ہے آپ نے خوش ہو کر اعلان فرمایا کہ زید میرا بیٹا ہے ان پر اللہ نے احسان فرمایا کہ محبوب خدا کے غلام ہو گئے اور اسلام کی نعمت ملی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ احسان فرمایا کہ آزاد کر کے اپنی حضرت زینب سے نکاح کر دیا یہ اسلامی وسابات کا اعلیٰ نمونہ تھا لیکن حضرت زینب کے رویے میں خاندانی برتری کا رنگ ظاہر ہو جاتا تھا جس پر حضرت زید کو کوفت ہوتی تھی اور حضرت کے پاس کئی دفعہ شکایت کی اسی دوران اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ اگر زید مجبور ہو جائے تو آپ زینب سے نکاح کر لیں لوگ بولے بیٹی کی بیوی سے نکاح کو بڑا جرم سمجھتے تھے نے کیا تو آپ نے منع تاکہ زینب سے نکاح کرنے کی نوبت ہی نہ آئے اور لوگوں کے اعتراضات سے بچے رہیں آپ نے حکم الہی کو مخفی رکھا حالانکہ اللہ تعالیٰ تو غلط رسم کو توڑنا چاہتا تھا اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے تان سے ڈر کر ہماری بات کو چھپانا نہیں چاہیے تھا سانچے تلاک کے بعد جب علت پوری ہوئی تو آپ نے چار سو دلم نہر دیا اور حضرت جانب کے بھائی ابو احمد الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشونه إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبارا أحد من رجالكم ولا يوسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما تغم <تصفيق> بطر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا اور جو لوگ پہلے بھی چکے خدا کا یہی دستور رہا ہے اور خدا کا حکم تھا چکا تھا اور جو خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور خدا ہی حساب کرنے کو باقی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ خدا کے پیغمبر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 وَكَانَ رَحِيمًا لَهُمْ <كرمًا> اے اہل ایمان خدا کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو وہی تمہارے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے اور خدا مومنوں پر مہربان ہے جس روز وہ ان سے ملیں گے ان کا تم پر خدا کی طرف سے سلاب اور اس نے ان کے لیے بڑا سلاب تیار کر رکھا ہے <سلام> <سلام> <سلام> <سلام>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 آتيت أجورهن وما ملتت يمينك مما أخا الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك ما وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن تنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ودعا لله ما فرضنا عليهم في أجوابهم وما بلدت أيمالهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله اے پیغمبر ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان مہر دے ہیں ہیں حلال کر دی ہیں اور تمہاری خدا نے تم کو کفار سے غنیمت دلوائی ہیں اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خارا کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وزن چھوڑ کر آئی ہیں سب حلال ہیں اور کوئی مومن عورت اگر اپنے پیغمبر کو بخش دے یعنی مہر لینے کے بغیر نکاح میں آنا چاہیے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 ما و توفي الا انت اش وما بنيت باطا من من عزم فلاحنا ذلك اجنا ان تقوا اليه ولا يعذلوا ويروين بما اتتهم نفلهم والله يعلم ما في قلوبكم وقال الله عليما حليما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 ہاں ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی نونیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے اور خدا ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إلى إِذَا طَعِمْتُمْ غَيْرَ نَاصِرِينَ ۚ إِنَّهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا ۖ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِمَا يَقُولُونَ ۗ إِنَّ ذلك كان يرجي النبي هُنَالِكَ يَسْتَحِقُّ مِنْ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتَهُمْ مَتَاعًا فَاسْأَلُهُمْ مِمَّا وَرَاءَ الْحِجَابِ لَئِنْ أَظْهَرْنَ لَقُلْنَا لَهُنَّ قُلُوبُهُنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے لیکن, لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو یہ بات پیغمبر کو ایجا دیتی تھی اور وہ تم سے شرم کرتے تھے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 إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله قال بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء, إخوانهن ولا أبناء أخواتهن شہید اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو کہ خدا ہر چیز سے باخبر ہے عورتوں پر اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں اور نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ اپنے بھائیوں سے اور نہوں سے نہ اپنی قسم کی عورتوں سے اور نہ لونڈیوں سے اور ڈرتی رہو بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے خدا فرستے پیغمبر پر دھوت بھیجتے ہیں ممنم تم بھی پیغمبر پر دروت اور سلام بھیجا کر جو لوگ خدا اسے پر تیار کر رکھا ہے اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تم سے جو انہوں نے نہ کیا ہوا دیں تو انہوں نے بہتان اور سریف گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا ادو اپنا پنا و کرا پورا نمبر اپنی بیویوں اور بٹنو اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہ پر چادر لٹکا کر گونگت نکال لیا کریں یہ امر ان کے لیے شراب تو امتیاز ہوگا ان کو ادا نہ دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے اگر منافق اور دلوں میں مرض ہے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 يَسْأَلُونَكَ عَنِ النَّاسِ اسْأَلْ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ إِنَّ اللَّهَ خيرا فيها أبدا لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا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 يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ مَّا الَّذِينَ يَقُولُونَ يَا لَيْتَ لَنَا أَطَاعَ اللَّهَ وَأَطَانُوا وَصَّانَا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا أَن أَضِلَّنَا عَنِ النَّاسِ أَفَوَلَّوْنَا السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ جس دن ان کے منہ آگ میں ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہاں مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے گمراہ کر دیا ہمارے پروردگار ان کو دگنا آزاد دے اور ان پر بڑی لعنت کر <متحد> أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آلوا موسى فبرعه الله مما قالوا وكان عند الله وديها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يشجح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم تم ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسا کو ایب لگا کر رنج پہنچایا تو خدا نے ان کو بے عیب ثابت کیا اور وہ خدا کے نزدیک آبرو والے تھے مومنوں خدا سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو وہ تمہارے سب آماد درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور جو خدا آو اس کی رسول کی فرما برداری کرے گا تو بہتری مراد پائے گا <سلام>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 الحمد ارے ہم ارب نمد بہ حکیم الحبیل ارب نفریا بہو حکیم الپو سب تعریف خدا ہی کو سزا بار ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے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 قُلْ بَنَا وَرَبِّي لَتَعْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْجِبُ عَنْهُ مِفْقَانُ زَوَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا قَيْرٌ ذَلِكَ ولا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ لِيَجْزِيَ آمَنُوا وَعْمِنُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْثُرَة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 اور کوئی چیز اسے چھوٹی یا بڑی نہیں مگر کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور عمل نیک کرتے رہیں ان کو بدلہ دے یہی ہے یہ بخش اور عزت کی روزی ہے اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں کوشش کی کہ ہمیں ہرا دیں ان کے لیے سخت درد دینے والے آداد کی سزا ہے وَيَرَ الَّذِينَ أُوتُ الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهَدِي إِلَىٰ شِرَاطُ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَقَالَ النَّذِينَ كَفَرُوهَاً لَدُلُّكُمْ عَلَىٰ وَدُلِي رَبِّكُمْ قُلَّ مَمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ <تصفيق> وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہاری پر رسا تم بتاتا ہے اور کافی کہتے ہیں کہ بالکل کہ پارا, پارا ہو جاؤ گے تو نئے سر سے پیدا ہوگی مَا لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ إِلَّا فِي غُرُورٍ وَأَنَا لَا أُعَذِّبُهُمْ إِلَّا وَاحِدَةً أَفَلَمْ يَرَوْا إذا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ لِسَمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْنَنَا خَفِيٌّ أَمْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَمْ لَمْ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 ہم نے دابو کو اپنی طرف سے بکری بخشی تھی اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو اور پرندوں کو کر دیا اور, اور جوڑ اور نیک عمل کرو جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزُغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُزُغْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيدِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَالِيبَ وَطَمَاسْتِينَ وَجِفَارٍ كَالْجَوَاطِ وَقُدُونِ الرَّعَيَةِ يَعْمَلُونَ أَعْلَ من اور ہمار کو ہم نے سلیمان کا تابع کر دیا تھا اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کی پروت دگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے اور وہ بھی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے یعنی قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن جیسے تراب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہے اے داود کی اولاد میرا شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں فلما <مُحِيم> جب ہم نے ان کے لئے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے آسار کو کھاتا رہا جب آسا گر پڑا تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو جنت کی تکلیف میں نہ رہتے